أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدقاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل دلالة في النار أما بعد فاعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم أما بعد فاعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي ان بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ علاقوں آج کا یہ پروگرام آج کا یہ پروگرام بچوں کے جو یہاں تعلیمی سیٹ اپ ہے اس کی سالانہ تقریب اور اس کے نتائج کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے اور آپ سب نے ماشاء اللہ ان بچوں کی تلاوتیں بھی سنی تقاریر بھی سنی اور دعائیں بھی ان سے سنی نماز بھی سنی احادیث بھی سنی الحمدللہ یہ نشست چونکہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تو الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سب نے بہتر محسوس کیا بلکہ سچ بات تو یہی ہے یہ پروگرام اسی طرح جاری رہتا اور ہم مزید ان بچوں سے سنتے اور آج کا دن جیسے شیخ اختر ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ بز میں اطفال ہے واقعتا یہ ان بچوں کے لیے ہی آج کا دن تھا اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے میری دلی طور پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل کا ایک اچھا معلم بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اصلاح دین کا کام لے اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے ان کے والدین ان کے اساتذہ جو اس پر محنت کر رہے ہیں انتظامیہ جو اس پر محنت کر رہی ہے اللہ رب العزت ان تمام کی جوہود کو قبول بنوا قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں صورت الشعراء سے اس میں قرآن مجید کا ایک بڑا جام تعارف ہے لیکن چونکہ وقت میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ بہت تھوڑا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ وہ انہول تنزیل رب العالمین یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے نزلہ بحر روح العمین اسے روح العمین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں کہاں لے کر آئے البے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطھر پر تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں یہ قرآن مجید کس کس زبان میں ہے بے لسان عربی مبین. یہ قرآن مجید واضح عربی زبان کے اندر ہے اس قرآن مجید کے تعلق سے اگر ہم قرآن مجید سے ہی معلوم کریں تو قرآن مجید اپنے بیان کو خود کرتا ہے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کب نازل ہوا کس مہینے میں نازل ہوا تو بتایا گیا کہ شاہ رمضان انزل فیح القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا رمضان کا تو پورا مہینہ ہے اس میں کسی خاص موقع پر یہ نازل ہوا ہے فرمائے ہاں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک ان نہ انزل نہ ہوفی القدر ہم نے اس کو لینت القدر میں نازل کیا اور یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے بتایا گیا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ حد الناس وبینات من الہدا والفرقان تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اگرچہ اس سے صحیح معنی کے اندر جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ متقین لوگ ہیں اس لیے جہاں یہ کہا گیا کہ حدل للمتقین اس آیت میں اور حدل ناص کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں یہ پیغام تو عام ہے ہدایت عام ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ متقی ہیں اور یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور اس میں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں کئی حکمتیں تھیں ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سارا قرآن اگر بے اکبارگی آپ پر نازل کر دیا جاتا تو شاید آپ اس کو برداشت نہ کر پاتے یعنی قرآن مجید نے اس کے جو وجوہ بتائی ان میں ایک وجہ کدا لے کا لینو سب تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھے کیونکہ بیک بارگی کی اس کا نزول جو اللہ کے نبی پر اس کا نزول ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ پر آپ کی بڑی ایسی کیفیت بن جاتی بار دفاع وحی کے نزول سے یہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور آپ کی جبین اطہر پر پسینوں کے قطرات نمودار ہو جاتے اور خود قرآن مجید کی آیت اس پر شاہد ہے کہ اناسن القی علیہ کا قولََ اے پیغمبر ہم آپ پر قول ثقیل کو نازل کرنے والے تو ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید لوگوں کی چونکہ اصلاح احوال کے لیے نازل ہوا ہے تو جس موقع پر جس جگہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی قرآن نازل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر مضامین کے اعتبار سے کوئی ترتیب دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے توحید کی آیت آ رہی ہو پھر شرک کی مذمت آ رہی ہو پھر احکامات آ رہے ہوں پھر احکامات کے فضائل بیان ہو رہے ہو اس طرح کی کوئی ترتیب قرآن مجید میں نہیں اس لیے اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد جس سے آج بہت زیادہ غفلت برتی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ فوج القبیر میں لکھتے ہیں یہ قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد تھا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب و نصوف نفوصل بشریہ انسانی نفس کو مہذب بنانا ایک انسان کو مہذب بنانا اور یاد رکھیے مہذب ہونے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو کپڑے پہننے کا سلیقہ آتا ہو ایک انسان کو گفتگو کا سلیقہ آتا ہو ایک انسان کو لوگوں کے ساتھ میل جول کا طریقہ آتا ہو یہ انسان کے یا قوموں کے مہذب ہونے کی علامت نہیں مہذب ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا تعارف ہو اور تہذیب ایک شخص میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ صحیح معنیٰ کے اندر مسلمان نہ بنے یعنی اگر کسی کے پاس ایمان ہے اسلام کا نور ہے ایمان کی روشنی ہے تو اس کے پاس جو نفس کا جو تہذیب ہے وہ موجود ہے اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ بھرے بداہر لوگوں کی نظر میں کتنا ہی مہذب ہو شرع اعتبار سے اولا کل انعام ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ فرمائے بل ہم عادل یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور تو جانور ہونے کی وجہ سے بے عقل ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن انسان تو عقل اور شعور جیسی نعمت سے مالا مال ہو کر بھی اگر اسلام سے ایمان سے ان چیزوں سے دور ہے تو اس سے بڑی اس کی ہلاکت کوئی نہیں تو فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تہذیب و نفوس البشریہ انسانی نفوس کی تہذیب کرنا اسے مہذب بنانا اسے صحیح معنی کے اندر مسلمان بنانا وہ دم و عقائد اور باطل عقائد کا جو ہے خاتمہ کرنا وہ نفی العمال اور فاصد اعمال کو کی نفی کرنا یہ اصل قرآن کے نظول کا مقصد ہے ہم قرآن کے نزول کے مقصد سے آج کل اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ غفلت کی طرف جا رہے ہیں جناب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے امام مالک کے اندر وہ اپنے دور کے اندر لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تم ایک ایسے دور میں ہو جس دور کے اندر کرا تھوڑے ہیں اور حروف کی رعایت کر کے پڑھنے والے بھی تھوڑے ہیں لیکن فوکہ بہت ہیں سمجھنے والے لوگ بہت ہیں عمل کرنے والے لوگ بہت ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر دینے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور مانگنے والے لوگ بہت کم ہیں لیکن فرمایا کہ تم پر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب کیا ہوگا کہ تمہارے اندر قرہ بہت زیادہ ہوں گے قرآن کے حروف کی حدود کی بڑی رعایت کریں گے لیکن وہ اس کو سمجھنے سے آ رہی ہوں گی اس پر یعنی بہت سے لوگوں کو یعنی میں نے یہ دیکھا خاص طور پر رمضان کے اندر کہ لوگ اس قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے جو بڑی اچھی عقرت کے ساتھ بڑے اچھے لہن کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں لیکن قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ ہماری کوشش صرف اسی حد تک رہتی ہے یہ قابل مذمت ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سالہ سال سے وہ قرآن مجید تو سنتے ہیں لیکن اس سننے کے بعد ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس لیے کہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن اس کو ایک طرح آگے بڑھ کر جو سمجھنا چاہیے اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کر رہا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے ہم سے کیا چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے عبداللہ بن ابن فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرو اور یہ لفظ آ جائے یا یو حل ددینہ تو پھیر جاؤ رک جاؤ اور اس مقام پر تھوڑا غور کرو تدبر کرو اس لیے کہ یہاں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کو بجا لاؤ یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس سے رک جاؤ اور یہ کب ہوگا جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑے اسی لیے جو جامع اسلامیہ کے بانیان میں سے تھے شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر یہ جتنے مقام پر یہ لفظ آئے یا یو الزین تو وہ سارے مقامات انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دی اور جب جمع کیے تو ان کی جب تعداد گنی گئی تو وہ اکانوے ہے نائنٹی ون کہ اتنے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کوئی بات کہی ہے کسی چیز کا حکم دیا ہے کسی چیز سے روکا ہے اب اگر آج کسی سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کو کس چیز کا حکم دیا قرآن مجید میں ان کو مخاطب کر کے تو شاید کسی کی توجہ نہ ہو تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے الحمدللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یہ دینی مراکز ہیں اس میں جو حفظ پر تجوید پر ایک اچھا کام ہو رہا ہے مستقبل میں کچھ بعید نہیں کہ ان اللہ ان بچوں کو جو ہے قرآن کے ترجمے سے بھی اس کی تفسیر سے بھی اس کے معانی سے بھی ان کے اندر اس طرح قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھا دی جائے اور ایسا انہیں قرآن مجید پکا کرا دیا جائے کوشش کریں کہ بچہ آپ کے یہاں سے جو حافظ ہو کر نکلے میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو جنہوں نے بچپن میں بہت اچھا حفظ کیا اور بالآخر جب وہ ابلی دنیا کے اندر چلے گئے کسی اور فیلڈ میں چلے گئے لیکن رات کو جب یہ مسلح پر کھڑے ہوئے تو الحمدللہ اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کے مسجد کے اندر اس کی زندہ مثال ڈاکٹر عبدالرحمٰن ہیں حفظہ اللہ کہ ماشاء اللہ وہ جس فیلڈ میں بھی ہیں لیکن رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلح پر کھڑا ہے اور جو یاد کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے یاد ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جہاں میں ان بچوں کو جو حفظ کر چکے ہیں جہاں یہ ان بچوں کے لیے باعث مبارک ہے ان کے والدین کے لیے باعث مبارکباد ہے ان کے خاندان کے افراد باعث مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں وہاں میں اس بات کی بھی تلقین کروں گا بطور خاص ان کے والدین سے اور ان کے اساتذہ سے کہ آپ اس بچے اس کے ساتھ اگر مخلص ہیں والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی اولاد کو حفظ کرانے کے بعد اس کو بالکل آزاد نہ چھوڑے میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے جنہوں نے حفظ کیا اور تین چار سال والدین نے تھوڑی بہت نگرانی کی اور آج وہ بچے قرآن بھول گئے یعنی میں نے یہاں تک دیکھا جو نہیں ہونا چاہیے کہ بعض بچے دینی تعلیم کے لیے کسی جگہ گئے اور جب واپس آئے تو وہ اتنے مصروف رہے کہ ان کی قرآن کی طرف توجہ نہ رہی اور وہ قرآن مجید بھول گئے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے تو اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کو بار بار یہ تاکید کرتے رہیں اور والدین بھی کم از کم حفظ کرنے کے بعد بچہ دس بارہ مرتبہ تراویہ پڑھا چکے دس مرتبہ کہیں جگہ نہ ملے اپنے گھر کے اندر سنائے لیکن وہ ضرور اپنے بچے سے پڑھوائیں اس سے سنیں ان کے اساتذہ کی خوشامت کریں ان سے ٹائم لیں اور اس بچے کو کہیں کہ اس کا روزانہ ایک پارا آدھا پارا کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محنت ٹھکانے بھی لگے گی ضائع بھی نہیں ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ انسان نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا آپ قبروں میں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ شاء آپ کی قبر روشن ہو جائے گی ٹھنڈی ہو جائے گی اور یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی اللہ رب العزت یہ جو چند بات ہے کہیں مجھے بھی آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیقت آ فرمائے اقول اقول و لحاظ اللہ ولک و